بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ وقفہ سولت و السلام علیہ وخاطم المبیا اماد فلّہ علیمن شیفرم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر ایک سو چورانوے ون نائنٹی فور من انفی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ معنی ہوتے ہیں تیار کروانا کسی کو کسی کام کے لیے جہاد کرنے والے کو کہتے ہیں غازی فقط غزہ غزہ حضور لڑنا جہاد کرنا ومن خلافہ خلافہ مانا نائب بننا خلیفہ بننا غازیاں فی علی فقط غزہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حضر غازی جس نے تیار کروایا جس نے تیار کیا غازی جہاد کرنے والے کو فی سب اللہ, اللہ کی رحم جس شخص نے اللہ کی رحم جہاد کرنے والے کو تیار کیا فقد غزہ استحقیق اس نے جہاد کیا ومن خلف غازین اور جو نائب بنا کسی غازی کا کسی مجاہد کا کسی جہاد کرنے والے کا فی الحل اس کے گھر والوں میں فقد غذا اس تحقیق اس نے بھی جہاد کیا اس عجیب مبارکہ میں دو چیزیں بیان کی ہیں ایک اگر کوئی شخص کسی مجاہد کو تیار کرے گا جہاد کے لیے چاہے وہ اس کو جہاد کے حوالے سے بیان کرے اس کو جہاد کے حوالے سے فضائل سنائے کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائے تو بھی اس دعوت دینے والے کو ثواب ہوگا اور اتنا ہی ثواب ہوگا گویا کہ اس نے خود جہاد کیا یا یہ کہ مجاہد کو تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجاہد کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ لوازم اس نے پورے کیے اس کی ضروریات اس کا اسلحہ اس کی وردی اس کے علاوہ جو کچھ اس کی ضروریات ہیں وہ اگر مجاہد کے لیے پوری کر دی تو گویا کہ اس شخص نے بھی جہاد کیا اس تیار کرنے والے نے بھی یہ تو حدیث کا پہلا حصہ ہے دوسرا حصہ ومن خالفا غازی جو جہاد کرنے والا جو شخص ہے جو جہاد کے لیے چلا گیا ہے کلمت اللہ, کے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ کفار سے لڑنے کے لیے چلا گیا ہے اب دوسرا کوئی شخص جو اس کے گھر میں اس کا نائب بنے گا مطلب اس کے گھر والوں کی جو ضروریات ہیں ان کی نیکبانی ہے ان کی نگرانی ان کی حفاظت کرنا ان کی ضرورتوں کا اگر پورا کر رہا ہے کسی مجاہد کا جو اللہ کی راہ میں برسر بیکار ہو میدان کارزار میں لڑ رہا ہو تو جو اس کی پیچھے اس کے گھر والوں کی نگرانی کرے گا ان کی حفاظت کرے گا تو اب اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا کہ جہاد کرنے والے مجاہد کو ہوتا ہے تو اس لیے ان دونوں چیزوں کی فضیل دیں یہ کہ مجاہد کو تیار کرنا جو میدان جنگ میں جا کر لڑے کارس ہے اور دوسرے نمبر پر کون کہ جو اس کے نائب اس کے جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں اس کے بچے ہیں اس کے گھر والی ہے یا دیگر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی نگرانی کا نارون کی ضروریات کو رہا ہے تو یہ بھی گویا کے جہاد میں شریک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اجر دیتے ہیں تو مختلف بحیلے اور بہانوں سے دیتے ہیں اس سے پہلے آپ ایک حدیث پڑھ کے آ چکے ہیں مند اللہ بلب سے وہ بھی گویا کسی کی تشریح ہے کہ جو گویا کے مجاہد کو تیار کرتا ہے ایسے ہی جیسے اس نے خود جہاد کیا کہ یہ کہ جو نائب بنتا ہے کسی مجاہد کا تیار کیا فقد غذا بس اس نے جہاد کیا غازی جو کسی مجاہد کا نائب بنا اس کے گھر والوں میں فقط غذا بس اس نے بھی جہاد کیا ترکیب من شرطیہ جہاز فیل اس میں ہوا ضمیر فائل غازین مفول بحی فی جار سبیر مضاف لفظ اللہ مزافل مزاف مضاف, مضاف علے مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے جہاز فیر کے جہاز فیل اپنی ضمیر فائل مفول بھی اور مطالق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر شرط فقط خزاں قد برائے تحقیق غزا فیل ہوا ضمیر فائل فیل فائل, فائل مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبریہ شرطیہ ہو کر معطوف علی ہر سے آطفہ من خلق فی غازی فقط غذا من شرطیہ خلق بہ فائل غازی مفول بھی ہی فی اہلی ہی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے خلق فیل کے اب وہی پہلے والے حصے کی طرح ترکیب ہے تو فعل اپنے فائل مفول بہی اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر شرط فقط غذا فا جزائیہ کا تحقیق غذا فعل بفائل فعل اپنے فعال سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبریہ شرطیہ ہو کر معطوف معطوف عالیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ پھیلیا شرطیہ معطوفہ اب آپ سمجھدار ہو گئے ہیں بڑے ہو گئے ہیں تو اس لیے کبھی کبھی آپ سے صرف اپ اشاروں میں ترکیب ہوگی بکی آپ خود سمجھیں گے انشاءاللہ شاء اور اتنی بھی مشکل تراکیب بھی نہیں ہے یہ شرط اور جزا والی بہت آسان تراکیب ہو رہی ہے طلبا کے حوالے سے میں یحرم الرف یحرم الخیر اللہ حدیث نمبر ایک سو پچانوے ون نائنٹی فائیو حضرت ضلیل رضی اللہ کو تعن فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یحرم الرفتہ یحرم الخیر میں یحرم بالرفتہ یوحرم الخیر کیونکہ یہ مجزوم ہے حرم دوسرا بھی ایسے ہی یوحرم ایک شرط ہے اور دوسرا جزا کی وجہ سے تو میں یححرم اور جب ساکن کو حرکت دیتے ہیں تو کسرہ والی دیتے ہیں یوحرم الخیر اللہ میں یرحرم الرف کا یوحرم الخیر حرم فیل <تصفيق> ہے اس کا معنی جس کو محروم کیا گیا جس کو محروم کیا گیا رفق معنی نرمی آگے الخیر ہے معنی بلحی تو ہوا میں یو حرم میں یو حرمل رفقا جو نرمی سے محروم کیا گیا یوکرامل خیرہ بلائی سے محروم کیا گیا تو عام طور پر ترجمہ یوں کر دیا جاتا ہے جو نرمی سے محروم رہا وہ بلائی سے محروم رہا محروم کر دیا گیا معنی تو وہی آگے اعتبار سے لیکن اردو میں ڈھالنے کے لیے اچھا ترجمہ بحاورہ ترجمے کے اعتبار سے یوں کر دیا جاتا ہے کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ بلائی سے محروم رہا یہ جو نرمی سے محروم ہوا وہ بلائی سے محروم ہوا کیا مطلب جس آدمی کے اندر نرمی نہیں ہوتی سختی ہوتی ہے اکڑپن ہوتا ہے تو وہ بلائی سے بھی محروم ہوتا ہے تو اس کو کوئی وہ بھلا کام کر ہی نہیں سکتا اور لوگ بھی اس میں کیا ہوتے ہیں متنفر ہوتے ہیں اس کے قریب تک نہیں آتے اس لیے کہ اس نے جو بھی بات کرنی ہے تو وہ سخت ہی لہجے میں کرنی ہے تو اس لیے اس سے اس کو کوئی اس کے کوئی قریب ہی نہیں آتا اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان نا بوتل اخلاق مجھے بیجہ اس لیے گیا کہ میں اخلاق کو کیا کروں تام کر دوں یہ اتم مکارم الخلاق عمدہ اخلاق پیش کروں تو اس لیے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے عام عمر ہو فرض کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو خادم ہو یا ڈرائیور ہو یا کوئی بھی ہو ہر ایک سے اس کی انسانیت کا تقاضا کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنا چاہیے عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے اس کے مطابق لوگوں سے گفتگو کرنی چاہیے اور اپنی گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے سختی نہیں ہونی چاہیے میں یوقر میں یوقرام الرف یوقرام الفیب جو نرمی سے محروم رہا وہ بلائی سے محروم رہا ترکیب من شرطی ہے یوحرام فیل ضمیر نائب فائل ارف کا مفول بھی فیل ابن نائب فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ پھیلیا خبری ہو کر شرط یوحرام فیل مجہول نائب فائل ارفیلہ مفول بھی فیل فائل مفول بھی مل کر فیل نائب فائل اور مفول بھی مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا شرتی ہے جملہ پھیلی خبری شرطی ہے حدیث نمبر 196, من ایک سو چھیانوے حضرت اپنے آباس فرماتے ہیں مانا رہنا اختیار کرنا البادیا جنگل دیہات جفا جفا معنی سخت دل ہو جانا سنگ دل ہونا جفا کش ہو جانا مان تباہ سعید اتباہ تب پیچھے پڑ جانا سعید شکار غفل غافل ہونا غفل یا ومن و اتا السلطان عطا سلطان عطا یا آنا سلطان بادشاہ اف تو تنا پہلے مجور ہے افطاطنا مانا ہے آزمائش میں ڈالنا کسی کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سکن البادیت جفا جو دہات میں رہا من سکن البادیت جو دہات میں رہا جفا وصندل ہوا سخت دل ہوا ومن اتبع السید غفل اور جو شکار کے پیچھے پڑا غفل وہ غافل ہوا ومن ات السلطان افتتنا جو بادشاہ کے پاس آیا اف تو تنا, وہ آزمایا گیا یا آزمائش میں ڈال دیا گیا حدیث میں, حدیث میں تین ٹکڑوں میں ہے نمبر ایک یہ فرمایا کہ جو شخص دیہات میں رہا وہ سن دل ہوا اس لیے کہ دیہاتوں میں عام طور پر ایک دینی ماحول اس طریقے سے نہیں ہوتا مطلب یہ کہ انسان کو ایسے مواقع میسر نہیں ہوتے کہ وہ تعلیم و تعلم سے وابستہ رہ سکے دیہاتوں میں اور یہ یقینی بات ہے ہر ایک انسان دیہاتوں میں جانے والا یا اس ماحول کو دیکھنے والا یہ بات سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس تعلیم و تعلم کے ذرائع نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں جب وہ تعلیم و تعلم کے ذرائع سے دور رہے اسی طریقے سے جو علماء صلاحہ کے جو حلقے ہوتے ہیں وہ بھی عام طور پر شہروں میں ہوتے ہیں ان سے بھی وہ دور رہا تو جب اس کو اس طریقے سے تعلیم و تعلم سے دور رہا دیگر جو ضروریات دین ہیں اس کے جو سیکھنے سکھانے والے لوگ ہیں ان سے دور رہا تو خود بخود اس کے اندر سنگ دلی آگئی اور پھر یہ کہ وہ رسم و رواج لوگوں کے ساتھ تعلقات, تعلقات، لین دین وکیہ معاملات جو شہروں میں ہونے والے ہیں ان سے بھی دور رہا تو بالکل ہی یہ کیا ہو جاتا ہے سنگ دل ہو جاتا ہے جفاکش ہو جاتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ جو دیہات میں رہا اس لیے دیہات کی زندگی کو پسند نہیں فرمایا گیا کہ کوئی انسان دیہاتوں میں ہی جا کر رہے بلکہ شہروں میں رہنا چاہیے اس سے اہل دین اور اہل حق والوں سے وابستگی رہتی ہے جی ہاں وہ منتشحی دغافلا جو شکار کے پیچھے پڑا تو غافل ہوا اس لیے کہ شکار ایسی چیز ہے چاہے وہ کسی بھی چیز کا شکار ہو انسان کو غافل بنا دیتا ہے شکار بذات خود ایسا نہیں ہے کہ وہ ناجائز ہو جائز ہے لیکن اس حد تک کہ جب تک انسان ہوش و حواس میں ہو اس لیے کہ وہاں بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ شکاری جب شکار کرنے لگ جاتا ہے تو ساری چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا سوائے شکار کے ٹھیک ہے حتیٰ کہ جب وہ جنگل میں اگر جا رہا ہو شکار کرنے کے لیے تو ہم نے خود کئی لوگوں کو کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں اور کتنے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کتنے کھٹن اور کتنے مشکل راستوں سے وہ گزر جاتا ہے صرف شکار پہ نظر رکھے ہوئے تو بالکل غافل ہو جاتا ہے دنیا ماوار سے بالکل وہ کسی گویا اور دنیا میں چلا جاتا ہے تو اس لیے اس سے منع فرمایا کہ شکار میں اتنی غفلت اس لیے کہ پھر انسان اس سے کیا ہو جاتا ہے بعض دفعہ ناجائز اور حرام کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے فرائض اور واجبات وغیرہ بھی رہ جاتے ہیں تو اس لیے ومن تبادہ غفلہ شکار کے جو پیچھے پڑا تو وہ غافل ہوا یہ ایک عادت بتا دی ہے اور نہ شکار فی نفس کی جائز ہے حرام اور ناجائز نہیں ہے البتہ اگر اس میں یہ بڑی سلط پائی جائے کہ غفلت والی بالکل اسی طریقے سے تو وہ پھر کیا ہو جائے گا ناجائز اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا کھیل کھیلنا جس میں انسان کی غفلت ہو جاتی ہو بگیا اور امور سے شری امور سے تو پھر وہ کھیل جائز نہیں ہوگا فی نفسی اگر کھیل جائز بھی ہو وہ والا کوئی بھی کھیل ہو جو فی نفسی ہی جائز ہو جو ناجائز ہیں وہ تو سرے سے ہے ہی ناجائز تو جو کھیل فی نفسی ہی جائز ہیں … لیکن ان میں اگر اس قدر غفلت پائی جاتی ہوگی پھر وہ کھیل ناجائز ہو جائے گا امن اطا جو بادشاہ کے پاس آیا تو وہ کیا آزمائش میں, میں لالچ ہوگی اس طریقے سے گویا ہے وہ ازمائش میں ڈال دیا گیا لیکن اگر کوئی بادشاہ کے پاس اس حد تک جاتا ہے کہ وہ اس کو کوئی نصیحت کرے گا کوئی اچھی بات بتائے گا تو وہ اس میں داخل نہیں ہے من سکن البادیت جفا جو دہات مرہا و سنگ دل ہوا سخ دل ہوا و من اتباع سید غفلہ جو شکار کے پیچھے پڑا و غافل ہوا ومن من اتا سلطان افتتنا جو اچھا کے پاس آیا ہوا ازمائش ملال لیا گیا ترکیب دیکھئے من شرطیہ سکن فعل بفائل البادیت مفہول بھی فعل فائل مفہول بھی مل کر جملہ فعلی خبریہ خبری ہو کر شرط جفا فعل بفائل جزا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ پھیلی خبری ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فیلیا شرطیہ ہو کر ماتوف علیہ ورف عاطف غفل ایسے ہی ہے من فیل مفہول بی فعل فیل وفائل بی شرط غفل فیل فعل جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فیل شرطیہ ہو کر معطوف اول ورفاطف اطا سلطانہ افتنا من, سلطان من شتی فعل فیل بفائل اَسدان بھی, فیل اپنے اور مفول بھی سے مل کر ہو کر شرط ہوتے اپنے جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ پھیلیا شرطیہ ہو کر ماتوفا ماتو لے دونوں ماتوفوں سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ شرطیہ ماتوفہ حدیث نمبر میں 197 197 من صلّى يرائي فقد منسلح یورا فقت اشرک امن سوم یورا فقت اشرک یورت اشرکا حضرت شدادی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منصل یور صلی اللہ وسلی نماز پڑھنا یورا دکھلاوا کرنا پہلے مظاہرے کا سیڑا ہے دکھلانے کے لیے فقط اشرک اشرک یشرے کو شرک کرنا من ساما, ساما رکھنا اشرک تصدقہ صدقہ کرنا یورا دکھلاوے کے لیے تو یہاں پر بھی اس میں بھی تین چیزیں بیان کی نمبر ایک منصو اللہ یورا فقط اشرکا جس نے نماز پڑھی یورا دکھلاوا کرتے ہوئے فقط اشرکا تو, تو اس نے شرک کیا تو اس نے شرک کیا امن فامی اور جس نے روزہ رکھا دکھلا دکھلاوا کرتے ہوئے فقط اشرا اس نے شرک کیا امن تصدا کا جس نے صدقہ کیا دکھلاوا کرتے ہوئے فقط اشرا تو اس نے بھی شعر کیا تو نماز پڑھے غرض لیکن دکھلاوے کے لیے تو ریاکاری ریا کے لیے تو یہ بھی کیا ہے گویا شرک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ اگر کسی میں کسی کے دل میں یہ سوال آ جائے اور دکھلاوا آ بھی جائے تو وہ حقیقت مشرک بن جائے گا بلکہ گویا کہ یہ ایک شرک کی صورت ہے تو وہ ظاہری طور پر گویا کہ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے حقیقی معنی میں اگرچہ شرک حقیقی نہیں ہے لیکن شرک والے معنی پائے جاتے ہیں اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے جس حد تک انسان سے ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی نیت شامل نہ رہے چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ زکاط ہو غرض کوئی بھی عبادت ہو جہاں پر دکھلاوا آ جائے اس سے کیا کر دینا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے اس لیے اگر انسان بہت بڑے بڑے کام کرے لیکن اگر اس میں دکھلاوا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی عجب نہیں ہے بلکہ الٹا انسان کے لیے کیا ہے وہ وبا ہے نماز پڑھے دکھلاوے کے لیے تب بھی کیا ہے گنا ہے روزہ رکھے دکھلاوے کے لیے کہ دکھانے کے لیے کسی کو ماشاء اللہ بڑے روزہ دار ہیں ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ بھی کیا ہوگا الٹا گناہ ہوگا صد کرتے ہو ماشاء جی فلاں صاحب تو کیا کہنے ہیں ان کے تو بس صدقات ہی دیتے رہتے ہیں صبح شام لوگوں کو دکھلا دکھلا کر دے کہ ماشاءاللہ میں بڑے صدقات دینے والا ہوں کہ لوگوں کو بتلائے کہ اور یہ ظاہر کیا جائے کہ بڑے صدقات دینے والا ہوں میں یا کوئی میں اپنا نہیں کہہ رہا بھائی میں بات کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کوئی یہ ظاہر کرے کہ فلاں میرے لوگ میرے بارے میں کہیں کہ ماشاءاللہ جناب کہ کیا کہنے ہیں وہ صدقے ہی دیتے رہتے ہیں اور بس نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور روزے رکھتے رہتے ہیں تو اگر اس لیے نمازیں اور روزے اور صدقات ہو رہے ہیں تو ان کا کک فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا کیا ہے وہ عذاب ہے اللہ تبارک و تنا ہم سب کی حفاظت فرمائیں منصل اللہ علیہ فقر اشرقہ جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے دکھلاوا کرتے ہوئے فقط اشرکا اس نے شرک کیا منصوبہ یورائی جس نے روزہ رکھا دکھلاوا کرتے ہوئے فخط اشرق اس نے شرک کیا من تصدہ اوری فقط اشرکا جس نے روز صدقہ کو کیا کوئی چیز شرک کرتے دکھلاوا کرتے ہوئے اس نے بھی کیا کیا شرک کیا صرف پہلے اسے کی ترکیب کروں گا من حرف شرط فی فعل وفائل بلکہ ص اللہ خیل اس میں ضمیر ہوا ذلحال ٹھیک ہے جی جس نے نماز پڑھی اس حال میں گویا کہ دکھلاتے ہوئے ٹھیک اب اس کا ترجمہ اس حساب سے آپ یاد رکھیں من شرطیا ص اللہ فیل ہوا ضمیر ذلحال یورا فعل ضمیر اس میں فعل فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال حال ضلحال مل کر فائل ہوئے کس کے لیے صلاح فیل کے لیے تو فیل اپنے فیل اپنے سے کر, جملہ خبریہ ہو کر شرط فاجز اکبرائے تختیق اشرہ کا فیل اسملہ پھیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا شرط ہو کر معطوف عالیہ بہت من کا منسواں میورا فقت اشرا کا ماتوف اول وہ گھر فیات کا منتصد قیوری فقت اشرقہ معطوف ثانی معطوفہ لے اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ پھیلیا شردیا معطوفہ آپ نے مکمل ترکیب کرنی ہے لیکن ترکیب چونکہ ایک ہی ہے تو اس لیے دوبارہ سب کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے حدیث نمبر ایک سو اٹھانوے مر رغ بہ ان سنتی فلحی سمنی مر رغ بان سنتی فلح سمنی آن جس نے اراز کیا میرے طریقے سے فلحی سمنی پسو مجھ سے نہیں ہے اس حدیث کا پس منظر ہے اور اس میں اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں قرآن مجید کی عیات بھی اس پر کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں امہات المؤمنین ازواج متحرات کے پاس آئے اور آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات وغیرہ کے متعلق پوچھا کہ آپ کیسے کیسے عبادات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو جب اماحات المنین صحباس نے ان کو بتایا کہ آپ ایسے نماز پڑھتے ہیں ایسے روزہ رکھتے ہیں دیگر عبادات کیسے اجتناب انجام دیتے ہیں تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ آپ علیہ اصلاح و تو وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے گزشتہ سارے کے سارے گناہ معاف ہیں اور اسی طریقے سے آنے والے گناہ بھی سب اور خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود اس کے کہ وہ معصوم ہیں پیغمبر ہیں اور پیغمبر معصوم ہوا کرتا ہے اس کے باوجود جب آپ اتنی عبادات کر رہے ہیں تو ہم لوگ جو کہ معصوم نہیں ہیں غیر نبی ہیں اور ہمارے لیے کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ بھی اور آنے والے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہو ایسا بھی نہیں ہے تو اب ہمیں تو آپ علیہ سطح اسلام سے بڑھ کر ہی بادات کرنی چاہیے تو تین تین تقریباً لوگ تھے ان میں سے ایک نے یہ قسم کھا لی اور اس کا عزم کر لیا کہ میں آئندہ رات بھر بس نمازیں ہی پڑھتا رہوں گا کبھی سوؤں گا نہیں دوسرے نے یہ کہا کہ جی میں جن بار روزے رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں وغیرہ سے بھی جدا رہوں گا اپنی خواہشات وغیرہ پوری نہیں کروں گا آپ السلام واپس تشریف تشریف لائے تو آپ کا علم ہوا یا وہی کے ذریعے صلاح کو بتایا گیا اس طریقے سے تو آپ والے صلاحۃ السلام نے ان کو بلا کر ان کو بتایا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں آرام بھی کرتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں اور اسی طریقے سے اپنی اسباب کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور دیگر عبادات بھی کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ لہٰذا تم لوگ اس طرح کا عزم نہ کرو جس طریقے سے اللہ نے مجھے طاقت دے رکھی ہے وہ تمہاری طاقت نہیں ہے لہذا اس موقع پر فرمایا مرد راہن سنتی پلئی زمینی جس نے میرے طریقے سے آراز کیا اس لیے کہ یہ سارے کے سارے میرے طریقے ہیں نکاح کرنا اسی طریقے سے اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا یہ میرا سنت ہے نکاح میری سنت ہے ان نکاح ہمین سنتی جیسی دوسری روایت میں ہے مربان سنتی یہ ایک الگ حدیث ہے اس کو ایک کر کے بھی نہیں پڑھنا چاہیے دونوں الگ الگ روایتیں ہیں ان نکاح ہمن سنتی الگ ہے اور مربان سنتی فلیح سے منی یہ الگ ہے تو اس طریقے سے کہ جو جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے اس موقع پر اسلام نے یہ شاد فرمایا یہ یاد کیا کریں شانِ گروہ عام خاص طور پر جن حدیث کے کوئی خاص مواقع ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن موقع پر وشلات فرمایا ہوں ان کو خاص طور پر یاد لکھا کریں ترکیر مرد رغبان سنتی فلیس منی من شرطی رغب فیل وفائل انجار سنت مزافی ازمی مزافلے مزام مزافلے ملک مجلور جار مزلور ملک, ملک, ملک, ملک, ملک, ملک, ملک, ملک مطالب ہوئے رغب فعل کے پھر اپنے فائل اور مطالب سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط فا جزائیہ لئی سے منی لئی سے فیر ناقص ضمیر اس میں اس کا اسم اور منی ضرف مستقر خبر لئی سے اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ آخردعان الحمد الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ہم مناسب ہوں سب کو خرافیت سے رکھیں سب کو حفظ و امان میں رکھیں اپنے ناؤ میں یاد رکھا کریے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور تمام کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہر خوشی ہر بڑھائی نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ